الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إن في الأرض أكامس ولا تبعاته الذكاء وأمروا بالمعروف ونحوا عن المنكر ولله عاقبة العظیم ہر قسم دی ہمدو ثنا تعریف تمجید تقدیس اس مالک الملک رب العزت وحدو لا شریک ن لائق ہے جس نے اپنی کتاب پاک اندر سانو دنیا اندر رہن سہن دا طریقہ بھی دسیا ہے اور آخرت دی زندگی اندر کامیابی دا رستہ بھی دکھایا ہے بڑی بدنصیبی اور بدقسمتی دی بات ہے کہ کوئی شخص مسلمان ہون دا دعوی بھی کرتا ہو اور پھر اللہ دی بھیجی ہوئی کتاب کو جو تعلیم بھی نہ لیتا اللہ دی یہ کتاب آخری کتاب ہے جو اس نے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے نازل فرمائی اور اس آخری انتواس کے نازل فرمائی یہ کتاب ثابتہ آسمانی کتاب کا نچوڑ ہے کیونکہ اللہ وسد شریف نے وہ دین جڑا ساڈے واسطے پسند فرمایا ان اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تے مکمل اعلان فرما دیتا ہے اللہ نے جو یہ چیز مکمل کر دیتی دی اندر ضرورت بھی دی ہر شہ مل جائے گی کوئی کمی کوئی نقص کوئی ایب وہ اندر نہیں تلاش کیتا جا سکتا اس واسطے اپنے آپ نو مسلمان کہلان والے شخص سے یہ فرض عائد ہے کہ وہ اپنی دنیا اور اپنی آخرت سوار واسطے اسی کتاب کا مطالعہ کرے اور ایس کتاب سمجھن واسطے محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک نام رکھے یہ کتاب اور آنکھ اور صفحات بھی شکل اندر ساتھ سامنے موجود ہے کہ عید ورکے نے عید صفے نے عیدیاں صورتہ نے عیدیاں آیتہ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چلدے فردے قرآن اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ قلو جس میں اے سوال کیتا گیا کسی پوچھنے والے نے پوچھا ماں کا نہ کھولو کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی آداد کی سن آپ کا اخلاق کیسی زندگی گزارن کا آپ کا طریقہ کی نے بڑا مختصر مگر بڑا جامع جواب دیا فرمایا کا نہ کھولو کو ہل اے پوچھنے والے اے سوال کرنے والے اللہ کی کتاب نو جا کے الحمد تو لے کے وناس ون تک پڑھ جا جو, جو کچھ قرآن بیان کر دے یہ اخلاق سی محمد اللہ علیہ وسلم سی. اے زندگی گزارندہ طریقہ سی آپ کو سبق سبق گزست اے چلیا سی. اللہ دے نے کہ اسی جننو اس دنیا اندر صاحب اختیار بنائیے او لوگ اس دنیا اندر تمکن دے اس دنیا اندر انہوں اقتدار اور اختیار سونپیے ان چار بڑیاں بڑیاں ذمہ داریاں قرآن نے بیان کی تھی ہیں، بنیادی فرمایا اقام اس سب تو پہلی ذمہ داری انہیں اے ہے کہ خود نماز قائم کر اپنی نو نماز قائم کرنے کا حکم دامے نماز کا دا نظام قائم کربراہ مملکت میں اتوار کی چھٹی اور جمعے کی چھٹی منسوخ کرنے کا اعلان کیا کچھ لوگوں نے اس بات نبول کر لیا ہے کچھ نے قبول نہیں قرآنی مجید کی جس آیت مبارکہ کا حوالہ دیا گیا یہ اعلان کردہ ہوی واضح ہے وہر کوئی ابہام کوئی ایسی بات نہیں کہ جی سمجھ نہ ویسے تو سارا ہی قرآن اللہ نے اعلان کر دیا ہے کہ اصا بڑا آسان بنا کے بھیجا ہے سمجھن دی کوشش کرو تے سمجھ آ سکے اصا قرآن سمجھن واسطے نصیحت حاصل کرن واسطے بڑا ہی آسان بنا کے بھیجا ہے ہے کوئی اندر غور کرنا چاہتا ہے سمجھنا چاہتا ہے اندر تدبر کرنا چاہتا ہے سمجھ سمجھوں آد ہے جا غور کرے جڑا توجہ دے یہ اللہ دی کتاب ہے اور یہ کتاب بڑی غیرت مند کتاب ہے اللہ دی کتاب ہے اس واسطے بڑی غیرت مند کتاب ہے جہا یہ طرف توجہ دینا ہے یہ محبت کر دیے جہاں بے رغبتی دا اظہار کرتا ہے اے کتاب او دے تو دور ہٹ جاتی ہے نبیے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ این تیزی نل او اونٹ بھی دوڑ دا نہیں جاجنا نہ بتا ہوگے جیسے مالک نے انہوں اے اشارہ نہ دے کہ تم دوڑن دی اجازت نہیں اونٹ دا بن کے اے سمجھا جاندہ ہے کہ اجازت نہیں فرمایا جس اونٹ کا گھٹنا نہ بتا ہو دوڑ کے کسی پاسے نہیں جانا جنگی تیزی نل قرآن سینے نکل کے دور ہے یہ مثال دیتی محمد اللہ یہ غیرت کا سبوت ہے مدا کہا اصل آسان بنا کے بھیج دیتی اپنی کتاب کوئی ہے سمجھنا چاہے کوئی ہے جڑا غور کرنا چاہے چاہ جا غور کرے گا سمجھن دی کوشش کرے گا اے یہ بڑی آسان ہے میں ارض کر رہا تھا سورہ جمعہ دی او آئت جہاں حوالہ دے کے اے اعلان کیتا گیا کہ آئندہ جمعے دی چھٹی منسوخ اور اتوار دی چھٹی کی جائے گی وہ تو یہ بات بڑی واضح ہوں اللہ فرمانے یوزی نا آنو ایزانو آمان کا دعوی کرنے آپ مومن کہلان والے ہو ایزا نو دئی لسلاتی یو مل جمو آ جس ویلے جمے دن نماز واسطے ایلان کیا جائے اور نماز کا اعلان کی ہے آسان یہ نماز کا اعلان ہے سچ آؤ علا ذکری دورے چلے آؤ جلدی و آ ال جاؤ اللہ نو یاد کرنے واسطے اللہ دے ذکر کرنے واسطے وزار ال خریدو فروخت نڈ دو یہ تو یہ بات ثابت ہو گئی نا کہ ازان تو پہلے تک خرید و فروخت جائز ہے کوئی کرنا چاہے کہ وہ اجازت ہے وہ رب کی طرف واضح بھائی خرید و فروخت چڈ کے اللہ دے ذکر واسطے باہر آؤ جد الاؤن ہو گیا تو انو بلا لیا گیا اس بعد اگر تسی خرید و فروخت کرو گے کہ اوہ سب کچھ حرام دے زمرے اندر آ جائے گا خریدن والا حرام خریدے گا بیچن والا حرام بیچے گا کیونکہ نفقتی ہے وغیر البحیر چھتیو خریدو فروغ زالکن خیر لکن اے ہی تو اڈیواز سے بیٹ کر دے اگر تسی سمجھ لگو اگر تسی جان لگو کہ اے کم ہی تو اڈیواز سے بیٹ کر دے ہو گئی کاروبار چھ دو خرید و فروختوں چھڑ دیو اللہ کے ذکر واسطے دورے چلے آؤ ہوں اے نہیں کہ اتنے بیٹھے رہو سوالا جس ویلے نماز پر لی جائے نماز ختم ہو جائے تم تشرو جاؤ ہن پھر میری زمین اندر پھیل جاؤ مِن فضل اللہ ہوں جو کچھ بھی کماؤ گے وہ میرا فضل و فضلوں کم ہوا میری رحمت ہو بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ جمعے کی چھٹی دا اسلام اندر کوئی تصور نہیں اور یہ ایک بہت بڑا امتحان بھی ہے سا کہ دوپہر دا وقت ہوگی دکان کھل گئی ہون بازار سج گئے ہو گاک پہنچ گئے ہو دکاندار دکان سجا کے بیٹھ گئے ہووبار چل رہے ہو اللہ حکم آ کہ مسلمان کرے بس بھائی تو بعد ہو جو کس ہو گا جو کچھ گا ہوں کچھ نہیں جاتا ایک امتحان ہے اور حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس نظام نو قائم کرے اور یہ کوئی اچنبا یا اچھوٹا نہیں یہ کوئی ایسی بات نہیں جڑی قابل آئے ہو میرے وہ او دوست اور او بزرگ جنہوں اللہ نے موقع دیتا امرے دا یا حج دا وہ اس بات کے شاہد اور گواہ این شاید اکھی نل دیکھ کے آئے نا کنا نل سن کے آئے ہیں کہ ازان جس ویلے تقریباً پندرہ منٹ باقی ہوتے ہیں نا یہ کہ جمعے اللہ نے خاص طور سے حکم دیا ہے نا باقی نمازوں کا بھی حکم موجود ہے قرآن اندر لیکن جنا چونکہ یہ دورانیہ تھوڑا جیا زیادہ ہے باقی نمازوں کی نسبت اس واسطے بطور خاص یہ الگ حکم دیتا ہے اللہ وحدہ شریف ورنہ باقی نمازوں کے بارے اندر بھی فرمایا وات اے مومنوں اپنی نماز بھی حفاظت کریا جے انقت ادا کر خیال رکھا جے وسولا تل خصوصا خصوصاً اثر دی نماز, نماز نماز اثر نصوصن الگ گہن کردیا ہو ہوا فرمایا وسولا تل نماز اثر خصوصاً رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من العصر فقد ہو ہو او فقت وہ تراؤ کما قال صلی اللہ علیہ ص جس شخص نے جان بج کے بغیر شریع دے ایک نماز اثر بے وقت کر دی ضائع کر دی قزا کر دی بلا اجاں فقط وہ تیرا اہل و مالہ پہلیا سارا اللہ برباد کر وہ دا کوئی پہلا عمل باقی نہیں رہتا ہاں تو وہ او بزرگ اور دوست اللہ نے جمرے کا موقع دیتا ہے حج کا موقع دیتا ہے وہ شاہد ہیں اس بات دے کہ ہر نماز کے وقت اگان چ جس ویلے تقریباً پندرہ منٹ رہ جاندے نے کہ ایک اوتھے ایسی سوسائٹی ہے ایک ایسی جماعت ہے جنہوں حیات الامر دا نام دیتا گیا ہے کہ نیکی دے کم دسن او مقرر ہے, ہے۔ بالکل اسی پیٹرن اوسی اسلوب سے کمیٹیاں مقرر کرندر منٹ پہلے اندر نکل کھڑے ہوں ہاتھ اندر ایک چھڑی ہوں وہ چھڑی نل آواز پیدا کرتے جان یہ اران کرتے سوالا سالا سوالا نماز کا وقت قریب آ رہا ہے تیار ہو جاتی. اور پھر جس جاتے اذان شروع ہو جاتی ہے تو یہ ممکن نہیں کہ کوئی سودا بیچن والا بیچ سکے اور خریدن والا خرید سکے بلا مبالغہ اگر کوئی چیز تولی جا رہی ہے یا معافی جا رہی ہے تے ہمت نہیں دکاندار دے ہاتھ اندر کہ وہ ماپدار رہے یا تولدار ہے وہ اتے ہی چڈ دے گا تسی لکھ منتا کرو وہ لا ہوں نہیں دیکھی جا سکتی ہے چیز نماز تو بعد آ جائے ان اپنے رب سے ایک چبکل یہ ہے اصل نا گاپ چلا گیا تے کی پتہ پھر آئے کے نہ آئے بلکہ اے بات ایسا مشہور کیتی ہوئی ہے کہ گاپ دا تے موت دا کوئی پتہ نہیں کدوں آ جائے یہ اللہ نہ جڑا رزق اللہ نے قسمت اندر لکھا ہے وہ میرے ہی جان لسیبائی نسیب والا اکا جا لینا فرمایا تیری قسمت اگر کسی پہاڑ دے تھلے دبی ہوئی ہے تیری قسمت تھلے ہے اتنے پہاڑ کھڑا ہے بڑا اچا بڑا لمبا چوڑا تینوں دس دا جائے نا کہ تیری قسمت ایرے تھلے تو, تو پریشان ہو جائے گا کہ یہ کتنے میری ملنی ہے اس پہاڑ نو کنے کن کرنا ہے میری قسمت تھلے کن کھڈنی فرمائے ولو کان تحت والے تیری قسمت اگر پہاڑ دے تھلے بھی رکھی ہوئی ہے نا اللہ نے تو جدو ملن کا وقت آنا پہاڑ نے جگہ چڈ کے آپ ہی پاس ہو جانا ہے تیری قسمت سمجھ نکل گیا کہ تھی اس طرح کیوں کر دے ہوئے گاہک اس طرح واپس کیوں کر اللہ دے راہے ہے اللہ نے دینا جو کچھ رز کو علی اللہ اور اللہ نے یہ ذمہ داری قرآن اندر بیان کی ہوئی آپ کی اللہ فرمانے کوئی جاندار کوئی ذی روح چیز ایسی نہیں جاجک میں نہ ہوا میں وہک ہوں میں انہوں دینا کوئی کسی نو کی دے سکتا ہے جا خود محتاج ہے وہ دوسرے نو کی دے سکتا ہے دے وہ سکتا ہے جنہوں اپنی کوئی ضرورت ہے جڑا خود محتاج تیسرے کہیں رہو کہ اے دے دے اے چیز پیسے تو جواب ہی ملے گا بعد نماز تو نہیں اے چیز لکی اللہ کے توکل بھی ہے اللہ سے یقین اور ہے ہے اللہ سے اعتماد بھی ہے اور مومن کے اعتماد صرف اللہ کے ہی ہوں کسی اور چیز سے اللہ فرمانے نے تبکل کرنا جی اللہ سے کریا جے. مومنوں اعتماد کرنا جے تے اللہ سے کرے وہ تے اعتماد کو کدی کےس نہیں پہنچائے گا کدی دھوکا نہیں دے گا بعد دس نماز کو بعد یہ کہ اللہ کے توکل اور پھروسے کی بات ہے نا تو پھر قانون بھی لاگو ہے قانون بھی نافذ ہندہ ہے اگر کوئی شخص آزان دے وچ یا آزان تو بعد کوئی چیز فروخت کرتا نظر آ جائے کوئی چیز خریدتا نظر آ جائے وہ شکایت ہوے گی اور سورج غروب ہون تو پہلے یا سورج طلوع ہون تو پہلے انہوں سزا مل چکی ہوگا اگر اے اعلان ہویا ہے کہ جو میری چھٹی منسوخ تو پھر نال دکانوں دے بند کر کاروبار کرن دا نماز دقت یہ بھی نظام قائم کرنا چاہیے یہ بات بھی چلنی چاہیے اور یہ نہ سوچو کہ کاروبار تھوڑی دیر واسطے رک جائے گا بند ہو جائے گا نقصان ہو جائے گا پوری قوم دا حساب کرو جی کتنا نقصان ہو جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے جی حدود سارے واسطے قائم کر دی ہے نا اللہ نے جڑے قانون بنا کے اتار دیتے نہیں نا؟ اگر ایک قانون نو نافذ کر دیتا جائے اللہ دی زمین اندر تے ایک قانون کے نفاذ برکت پیدا کر دینا ہے کہ جد ضرورت ہو چالیس دن بارش برسے تے تک بھی اینی برکت نہیں ہوتی جنی ایک قانون نافذ کر دین دینا اللہ برکت پیدا کر اللہ سے بھروسہ ہی نہیں کر رہے اللہ کے وعدے سچائی نہیں سمجھ رہے الا ان وعد اللہ کے دی دی. وعدے دیکھنا اے دنیا کی زندگی تریب نہ دے جائے ایک بڑا واخے باض تے پیچھے لگا ہوا جی وہ ترو فریب اندر نہ پسا دے اللہ دے با دے سچے جے ومنس دین اللہ پیلا ومن اص دا کو مین اللہ حدیف اللہ نالو سچا اور کوئی نظر آسو اللہ نالو سچی بات کسی دی نظر آدھی جی بیان کرو یہ کیسے چیلنج موجود ہے ان قرآن اندر میں نماز کا نظام بھی لال مال نافذ ہونا چاہیے بازار بند ہو جانے چاہیے کاروبار ٹھپ ہو جانا چاہیے جدو نماز کا وقت آ اللہ برکت پیدا کرے گا اللہ سارے نقصانات پورے کر دے گا اللہ سارے قرضے اتار دے گا انشاءاللہ بلا وجہ مخالفت کرنا یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ہر بات نو غلط رنگ نہ دیکھنا ہر چیز کی مخالفت کرنا اپنا تر امتیاز بنا لے کوئی شخص تو یہ اچھا ذہن نہیں تنقید ہونی چاہیے چینی کرنی چاہیے لیکن مثبت انداز اندر جائز طریقے جی شریعت اجازت دینی گدشتہ گدستہ جو نے ایک واقعہ بیان کیا کہ نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالی تنقید جائز تھی بڑے حوصلے سنی ادا جواب دتا گیا تنقید کرنے والا مطمئن ہو گیا اور سب تو پہلے میں لگا. تنقید ہونی چاہیے لیکن مثبت انداز اندر حد کے اندر ریاں بلا وجہ ہر بات کے خلاف آواز اٹھا دینا ہر بات تنقید اپنا وتیرہ بنا لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں کوئی اچھا انداز نہیں اللہ سان سب سمجھنے تو دوسری چیز جی ذمہ دی داری طور سے اللہ نے قرآن اندر بیان کی فرمایا واہ صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگوں کی دوسری ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اگر خود ساہے نصاب ہیں پہلے زکات خود دے پھر ہر ساہے نصاب شخص کو لو زکات وصول کر کسی نو حق نہیں پہنچتا کہ او ایماندار ہون دا دعویٰ بھی کردہ ہو زکات بھی نہ دیا ہوکات نہ دن وہ پلے ایمان نہیں روا مال سارا حرام ہو گیا بے شک ان سردی گرمی برداشت کردی ہویاں صبح تو شام تک شام تو صبح تک سفر کرتے ہوئے ہو ہو ہو الگ, الگ حکم دیتا ہے قرآن اندر فرمایا اے میرے, میرے رسول کلو منت ہلال کھایا جائے کام کروزی حلال کھاؤ گے تو نیکی کر سکو گے اور نیکی قبول ہوئے گی کہ جی روزی ہی حلال لو ہی تو کوئی نیکی نہ تو پیق ملنی ہے اور اگر کر گزرے تھی تو میں قبول نہیں کرام ہو آدمی کی اللہ کوئی دع کوئی عمل کوئی عبادت قبول نہیں کر حتہ کی ایک حدیث اندر آم آن کسی شخص کے لباس اندر سر تو لے کے پیریا تک جہاں لباس پہنیا ہوا یہ چالی دن تکلی فرضی کوئی عبادت اللہ کو بول لے گا۔ حلال کھایا جائے نیک عمل کر او واقعہ حدیث اندر موجود ہے کہ سفر کا وقت ہے سفر دے جا رہا ہوں الگ تھلگ ایک ویرانے اندر ایک شخص نیا بال نے ویرانے بظاہر بڑی آج اور بڑی انتصاری حق اٹھا کے اپنے رب کو دعاواں ما بن رہے ہیں کہہ رہا یا یار اے میرے رب اے میرے پالن والے میری اے ضرورت میری اے حاجت تروں دیکھا سیاب ہے بڑے متاثر ہوئے کہ دیکھو یہ جتنے بیٹھا ہوا ہے ویانا ہے کوئی یہ دی آواز نو سن نہیں ریا کوئی یہ دیکھ نہیں ریا کہ اپنے رب نو کس طرح پکار رہا ہے اپنے رب لال کس طرح یہ اپنے تعلق قائم کیتا ہوا متاثر ہوئے یہ سوچ دیا ہوا ایت ایسا شخص ہے کہ اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھو نا اس بندے کی حالت رش آ رہا ہے یہ حالت اختیار کر جی کرتا ہے آپ نے دیکھا بڑے افسوس نل فرمایا مت ام ہُرام ہرام حرام, حَرَامٌ, حَرَامٌ <لِذَالك> اے میرے ساتھی ہو ظاہری حالت دیکھ کے رشک کر رہے ہو حقیقت یہ ہے کہ اے جو کچھ پہنیا ہوا ہے سارا لباس حرام مال نل بنیا ہوا ہے جو پی کے آیا ہے, حرام کی جو ہے, حرام ہے ای ای جسم یہ دعا تو اس سے جا جائے نہیں رہی قبول ہوندہ سوال تو پیدا ہی نہیں دعا تے اللہ کو جائی ہی ہے دوسری ذمہ داری کی ہے وا آ تو مجھا خود زکات دین صاحب اقتدار لو اور اپنے ماں سا کو لو جہے صاحب حیثیت ہیں صاحب نصاب ہیں ان کو زکات وصول کر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم مختلف صحابہ مختلف علاقے اندر اپنے کلیکٹرز بنا کے اپنے محسر بنا کے روانہ فرما دے کہ ت علاقے اندر چلا جا تہ علاقے اندر فلاں جگہ تے سے تلا جگہ ہدایت کی دیکھی جاتی آ فرما دے کہ دیکھو جا کے سب تو پہلے کہ انہوں نے یہ فرض ہون کا احساس دلانا کہ جس اللہ سے تُن ایمان لے لیا ہو جوں اپنا خالق مالک اور رازک سمجھتے ہو جس رب نے تن وقت نماز فرض کی اسی رب نے صاحب حیثیت لوگوں کے مال اندر زکات فرض کیتی جس یہ بات وہاں سمجھ آ جائے تو پھر انہوں نے بٹھا لینا اور انہوں کہنا پوکارا کہ اِسے مالدار کولو زکات لین واسطے آئے یہ سا ڈیوٹی لگائی گئی ہے. اسی زکات وصول کرالدار کو صاحب نصاب لوگوں کولو لیکن اس واسطے نہیں کہ اے مال وصول کر کے زکات دا مدینے دے بیت المال دی دینت بنایا جائے جائے لے جا کے تو کدو من اگ نہیں آ جڑے صاحب حیثیت نے انہوں کولو زکات لواں گے تو بیٹھ کے تسی دسو اتنے غریب کون کون ہے امیرا کو لے کے تھے غریبات تقسیم کر اگر ان دی ضرورت تو کچھ بچ جائے گا تو مدینے لے جا گے تو جے ضرورت واسطے مزید دا چاہیے گا تو مدینے لے لیا کے تے گریباں سے تقسیم کرا اللہ اللہ اللہ پھر مسلمان سے جہاں زکاتے اور زکات دا مال وہ تے اللہ دے ہاں جمع ہو رہا ہے یہ ہوں کردے حصلہ منگیا جا رہے ہیں نا یہ تماج کرتے ہوئے لوگ دے رہے ہیں بندواد پور تعاون کرنا چاہیے نیکی کے کمان کا تک وا تا ونو الل اسم ول ادوا اللہ نے ایک قانون سانو دس ہے کہ نیکی دے وال گاہما ادھر ناپروانی کے تعاون نہ کرچے کام تعاون کریے وہ بازو بنیے تاکہ وہ کرنا آسان ہو جائے رکاوٹا بڑی کھڑی کیت جا رہی ہیں تفصیل اندر جان کی ضرورت نہیں ہر روز کا اخبار پکڑنے لگیا دل ہل جانا ایک دفعہ کہ پتہ نہیں اج کتنے بم چل گیا ہونا کتنے گولی چل گئی ہونی یہ کی ہر قصو نا قصو سمجھ رہا ہے کہ کی ہو رہا ہے کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے مسجد لوگ نماز پڑھنے آتے نے تب گولیاں کھاندے میں نماز پڑھ کے نکلنا آتے ہیں تب گولیاں کھانے کوئی نیک آدمی اگر کسی دفتر اندر موجود ہے وہ ختم کر دیتا جانا ہے کہ ہے یہ ای آدمی ایتھے بیٹھا ہوا ہے یہ حق پہنچتا ہے یہ تو کسی قبرستان اندر چاہیے ہر روز یہ کچھ ہو رہا ہے اللہ میرا دیکھ رہا ہے کوئی چیز او دے علم تو باہر نہیں وہی نظر تو اجل او نہیں اور وہ او طاقت تو دور کرنی مظلوم جس ویسے اپنے رب ندا مظلوم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتّاق دعوت فإن حجاب آدمی دی زبان چڑیا بات نکل یا جڑے عمل اے کرنے ہوں نیانو اللہ تک پہنچا دیبح ڈیل دیوال کندیاں اقبال اللہ دی بارگاہ اندر لے کے جاندے اور کئی عبادی میرے بندے کی کر رہے سن جب تسی آئے لیکن مظلوم دی زبان چو اورو دے دل چ نکلی ہوئی آہ فرمایا رسول اللہ, اللہ فرشتہ دے دے انتظار نہیں ہوں مزلو اللہ دے ارس نو جا کے ہلا دیں دی اللہ کا ارس ہل جانا مظلوم کی اللہ کی فرما رہے ہوں اس ویلے ل تیرے تے ہون والا سلب میں دیکھ رہا مینو پتا ہے سب کچھ کون کر رہا ہے کون کروا رہا ہے کی ہو رہا ہے جلد بازی تو کام نہ لگ سور میں تیری مدد ضرور کرانا ابا دین ادو کراگا جب تیر واسطے بہتر ہوتیجہ کھ لے آ اس طرح ہو جانا تھی ہو جانا تا اچھا سی نہ ہوں اچھا سی ابھی نتیجے کٹتے رہے ہیں نا ممکن ہے کہ کوئی چیز تا ناپسند ہوگی لیکن وہ خیر ہوئے بہتری ہوبو سی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تو بڑی پسند ہے بڑی محبوب اور مرغوب ہے شر لیکن او دے تو آدھا نقصان پھر فیصلہ کون کرے گا؟ وانتم لا اللہ تالم اللہ سے دے کہڑی چیز نقصان دے ہے کیلی چیز کہ مضلوم کی آخ اللہ کے ارس نو ہلا دیں گے اللہ فرمان کا میں تیری مدد ضرور کردگان نہ ہو جائیں کہ میرا رب کتنے چلا گیا ہے میرا رب اس ظالم زالم پکڑ نہیں سکتا میرا رب اس ظالم کو سزا نہیں دے سکتا بدگمان نہ ہو جائیں سیتان سے کوشش کرے گا وہ تو تیرے دل اندر یہ خیال پیدا کرنے کی کوشش پوری کرے گا کہ کتنے تیرا رب جے جی ہوں تو میرے ہی کچھ ہو لاہن سورن میں تیری مدد ضرور کرانگا مگر ادو تیرے لیے بہتر ہو رہی. سانو اپنے رب سے بدگمان گمان نہیں ہونا چاہیے اللہ کے بارے اندر بد دنی نہیں کرنا ہوں دین چاہیے وہ دیکھ رہا ہے وہ دے سامنے ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کا اندر ہے وہ بھی دیکھ رہا ہے انتظار کر رہا ہے وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّمَا خَيْرٌ إِنَّمَا إِسْمَا. اللہ فرمان سارے نا فرمان ابھی جیلا اور موہر کہنے رسی تھوڑی جی دراز کر دے آپ اپنے واسطے بہتر نہ سمجھن مہلت اس واسطے کہ وہ رج کے گناہ کر ل کوئی انہوں کی حسرت باقی نہ رہ جائے کل افسوس نہ کاش کے میں یہ کم نہ یہ بھی کر جس ویلے یہ حالت ہو جاتی ہے حسرتاں پوریا اپنیاں کر لیں جب ساڈا عذاب بھی آئے کہ وہ بھی رج کے ہی آ یہ حکمت نے میرے اللہ دیاں ابھی جلد باز ہاں کل عجولا بڑے جلد باز ہاں آسی. اللہ باشا. فرمایا تو تس علاقے اندر چلا جا در چلا جا تر چلا جا زکات اکٹھی دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نظام زکات نائم کیتا اور جس پہلے وہ واپس آ دے زکاعت لے کے اگر خرچ ہو جاندی تو ٹھیک ہے آ کے رپورٹ دیں کہ میں اتنے گیا سا ایکات وصول ہوئی تقسیم ہو گئی باقی کچھ نہیں بچیا میں واپس آ گیا ہوں یا کچھ بچ جانا تو لے کے نال واپس آ ایک صحابی آئے رضی اللہ آ کے حضور کی خدمت اندر کچھ مال پیش کیتا اور عرض کیتی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے زکات دا مال جی وصولی واسطے میری ڈیوٹی لگی سی میں گیا زکات وصول کی نو غریباں محتاجہ نو نتی ہے اے بچ گیا اے زکات دا مال ہے تے اے کچھ چیزاں ایسا نے جہاں جی مینو تحفے اندر ملیں جانتداری تھی نا ورنہ او پہلے گھر رکھ کے پھر آ لیکن اللہ اللہ نے اعلان جمع فرما اے چند چیزاں ایسا نے جہاں میمو تحفا ملیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزاں پہلے پکڑیاں جیڑی وہ کہہ رہے ہیں نا کہ میم تحفا ملیا نے اور پہلے پکڑیاں تو زکات دا مال بعد پکڑیا کہ آپ نے فرمایا ہوں کے اپنی ماں کو دیکھنے کون کون تحفے مثالا قائم کر دی تر بیٹھ آرام نہ پھر تین کون تحفے بھیج دے یہ تحفہ تین ملے سرکاری ڈیوٹی دے دوران یہ پہلے بہتر المال اندر جمع ہوئے گا تو تیری لیا ہوئی زکات بعد میں جمع ہوگی ادو بھی ایسے ذہن کچے ہے سن کہ تحفے تحائف دے راضی کر لو کچھ ریاست کر دے گا کچھ چھوٹ دے دے گا اسی طوفے کا نام پتا نہیں رکھ دیں یہ کیا گیا ہے نا سربراہ کی طرف کہ ٹیکس اندر چھوٹ ملے گی ناجائز ٹیکس ختم کر دیا گے لیکن جہاں دس سکاری خزانے اندر پہنچنا چاہیے وہ پتا ہے کہ اتد ہی کچھ نہیں یہ کھا جاندے جاتے رستے اندر ہی مگر مچھ علاقے بازار اور مارکیٹ ہوئے کہ اے مارکیٹ تیرے ذمہ ہے ایسے لکھ روپیہ تو جمع کر کے لیا ہے اے تیرے ذمہ ہے تو تنہیں پیسے جمع کرا لیا کرمے ہے تے لیا اور گوشار آپ پہ ہی انہوں نے پھر پھر کے دیتی جانے نے سرکاری خزانے اندر تو جاندے ہی کچھ نہیں پہنچتا ہی کچھ نے اللہ کی قسم اگر زکات صحیح معنی اندر جتی جائے وصول کیتی جائے جمع کیتی جائے کہ میں دلاخوں کے تردید کہہ سکتا کہ اسلامی ملک نو کوئی ہوگا ضرورت ہی نہیں پیدا ہو سکتی کیونکہ محمد ال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے اب زکاتوں کم تارا زات اسلام کا خزانہ ہے خزانہ کبھی ختم نہیں ہوتا نہ زکات دن والے پوری دے والے صحیح طریقے لے حقدار تک پہنچ دیئے وہ کسی اور پاس ہی چلی جائے. نظام زکات قائم کیتا جائے حرام طریقے نہیں بینک کے ذریعے زکات جہی کٹی جاندی جاندی ہے کے مال قرآن نے چار حرام چیز میں ذکر کر کے سانس ہے فرمایا <تصفح> <الرَّحِينَ> ایماندار دعوی کر دی گئی میں مردار مردار اس جانور نا جانا ہے کہ اگر اسی طریقے ذبح کر لیا جانا ہے ہلال سی جائے سی وہ اپنے آپ مر گیا ہوں ہرام ہو ایک چیز ہے ہی حرام انہوں ابدل آزاد بھی زبا کرن دی کوشش کرے کہ وہ حرام ہی رہنی گی وہ حلال نہیں ہو سکتی وہ جڑا ہر پاس او آزاد ہی آزاد ہے نا وہ بھی کرن دی کوشش کرے وہ حرام ہی رہدار وہ چیز ہے کہ ظاہر طریقے صحیح طریقے ضبع کیتی جاندی تھی حلال تھی آپے مر گئی تھی مردار مدم تے دوسری چیز وہ خون جڑا جانور نبح کر دیا دے جسم چ نکلتا ہے وہ حرام ہے دمے مسکو اگر کپڑے نو لگ جائے تے جنی دیر کپڑا دھوتا نہیں جانا نماز نہیں ہونی حرام چیز لگی ہوئی کپڑے تے دا گوشت مردار خون خنزیر دا گوشت اسی طرح کی وہ چیز بھی حرام ہے نام غیر اللہ کا نام لیا گیا غور فرماؤ ذرا کہ وہ لے جا کے کسی بت قبر کسی مزار چڑھائی گئی ہے یا گھر رکھ کے اللہ تو سوا کسی نام لیا گیا ہے وہ بھی اندیر دی طرح حرام ہے قرآن چون حرام چیزاں کا ذکر کر کے اللہ باغ ترغنگ اگر کوئی شخص مجبور ہو جائے لاچار ہو جائے نہ باغی ہو فرمان ہو فستا ہی رہتا ہے کہ نہ اللہ جی کسی حد نوڑتا ہوا وہ کسی جگہ پہ بیٹھا ہوگا سفر اندر ہے کسی ایسی جگہ تک مجبور پھنس گیا ہے جیتھی حلال کوئی چیز بھی کھان نہیں مل رہی یہ نہ حرام چیزاں جو کوئی چیز کھا کے پی کے اپنی زندگی بچا ہے کہ اللہ فرما دینا وہ میں ان معاف کر دیا میں انہوں نہیں پکڑا پلاں اس محلے وہ گنادار نہیں مجبورن چرم چیزوں چ اگر کوئی چیز کھا پی کے انہیں زندگی بچائی ہے تو میں معاف کر دیا ہوں گا لیکن سود ایسی حالت اندر بھی کھان کھلان دی اجازت نہیں زندگی جانتی ہے تو چلی جائے سود نہیں لینا نہیں دے جیڑا نظام زکات کا لولا لگڑا سارے ہاں قائم ہے وہ حرام لا ہے جہی چے زکات نام انہوں دے کے کٹیا جائے سود حرام تے حرام سے زکات وہ تے سارا کچھ ہی حرام ہو گیا وہ تے پلے رہا ہی کچھ نہیں صحیح سی ماندر زکات کا نظام قائم کیتا جائے یہ ذمہ داری ہے چونکہ اسی سودی نظام اندر چکڑے ہوئے ہیں پوری غیر مسلم دنیا نے کیکڑے کی طرح اپنا جال بچھا کے سانو جکڑ لے ہوئے ہے آؤ مل کے سوچئے کہ اس نظام جو نکلندہ طریقہ کیے اور اس طریقے نو اپنانا شروع کر دیئے نیکی دی جدو مسلمان نیت کر لینے انہوں گوزوں او تو سواب ملنا شروع ہو جاتے ہیں اگر اج نیت کر لیے اس طریقہ سوچ کے اس پاسے رخ کر لیے تو انشاءاللہ میرا اینان ہے کہ اللہ ساڑھا صاحب کا سارا کچھ مواف کر دے گا کہ آئندہ ساڑھے لیے رستہ کھول دے انشاءاللہ چلان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وشال باللہ ہو گئے اللہ دی طرف پیغام آ گیا جڑا کہ ہر جی روح سے آنا ہے آ ریائے. کسے نوں کسی قرار نہیں دتا گیا کوئی ان تو بچ نہیں سکتا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی دورے خلافت آیا کچھ ایسے مسلمان بھی موجود سن اس دور اندر جنہوں تربیت دا موقع نہیں ملیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس اندر زیادہ انہوں اون نے جاندہ موقع نہیں ملیا اسلام صحیح طریقے راسخ نہیں ابھی ہویا انہوں نے اے شور بپا کر دیتا کہ زکاة پہ ایک ٹیکس تھی دی جدا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی نلسی بس ختم ہویا ان معاملہ ان زکاة دین دی ضرورت نہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تک جسولے خبر پہنچی تے فرمایا اللہ دی قسم جیڑا شخص نماز گا انکار کرے گا میں انہیں خلاف اعلان جہاد کرا جس ویل اے سنیا صحابہ نے تے عرض کی تھی من لا الا اللہ اے ابو بکر رضی اللہ تعالی وہ تو لا پڑھنے والے نے مسلمان نے انہیں خلاف جہاد کرو گے خلاف کرنا چاہتے مجاہد نے فرمایا سو دین و محمد آنا اون یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لیادیا ہوا اندر نقص اور کمی شروع ہو جائے ابو بکر ہوگا اور پھر فرما دیتا اگر تسی میرا ساتھ دینا بڑی خوشی ہے نہیں گے ساتھ اللہ کی قسم اگر اونٹ دا گھٹنا بننے دی رسی آئی زکات بھی کسے نے روک لئی تے میں کلہ دے خلاف جہاد کرنا ہے تے جو نہیں دینا تین لوگوں زکات دیتی یا نہ اے فتنہ ختم ہویا یا نہ ہویا اج بھی اللہ ہمت دے توفیق دے لے. کوئی یہ ای ایلان کرے کہ میں نظام زکات نالم کرنا ابھی وہ ان شاء انشاءاللہ خلوص نل اعلان کرے اور اگے بڑھے دے نال تو اے دوسری بڑی ذمہ داری ہے صاحب اقتدار اور صاحب اختیار لوگاں دی کہ او نماز دے نال نال لوگا کو زکات وصول کر زکات وصول کر کے پھر وہ حقداروں تک پہنچان جڑے مستحق اللہ نے پرانے اندر تفصیل نل بیان کر دیتے زکات ان تک پہنچنی چاہیے اللہ کا کتا فرما کہ اک کماں اندر تعاون کریے اور گناہ کے کماں اندر کسی نال بھی ساتھ کسی کا بھی نہ دے کسی بھی قدم نہ بڑھائیے وہ کوئی بھی ہو اپنا ہوئے غیر ہومی ہوئے جیسے اللہ کے اللہ کے رسول کی نافرمانی کا سوال پیدا ہو جائے اسی پچھے ہٹ جائیے جیت اللہ کے اللہ کے رسول دے حکم کو سامنے رکھ کے کوئی کبھی آؤ اسی سب تو پہلے اگے بڑھیے بس تو بالکل کیونکہ وہ نیکی ہے اور نیکی اندر دوڑ لگاؤ کا حکم دتا ہے اللہ نے و آخر و ان رب ایک سوال جس طرح سگریٹ چاہ پینا بھی حرام ہے رن حرام ہو ادیب کے الفاظ نے کہ ہر وہ چیز جیڑی نشا آور ہوئے یا جیڑی دماغ اندر فطور پیدا کر دے وہ حرام ہے کیا چاہ نشا ہے یا نال خطور پیدا ہو جاندے جاج اللہ نے مختلف بنائے نہیں کوئی اگر گرم مزاج ہے کہ ان ممکن ہے چاہ مزید گرمی پیدا کر دے بھی. لیکن اندر نہ نشہ ہے نہ یہ اندر کوئی دماغ نکرا دن والی صلاحیت موجود ہے سگریٹ اس واسطے حرام ہے کہ ایک بدگاری دب دے دے رہے بدبو کی وجہ بکا اس واسطے حرام ہے کہ پانی دے حرام ہو تین شرط حدیث اندر آدی نے فرمایا جس پانی دا رنگ بدل جائے حرام جس پانی چنی شروع ہو جائے تجربے کی بات جی نقا نوٹ کر لو کسی جگہ تو پانا ہوگے کہ کتا دوبارہ ایٹے نہ آگے دا پانی اتو جے کتا ساری زندگی اتنے دوبارہ آ جائے تو جو جرمانہ کرو لے مل جانا تے بندہ دوڑ, دوڑ کے نظر آ جائے کسی چوڑے کے ہاتھ بھی کیوں نہ ہو جاتا یار پہ ایک باری لوا بھی چیتی نظر شرمانش ہے تے تک کرنا درست نہیں صحیح بات چھٹی نا کرن کے بارے اندر استفتارا نے جنہوں خلاصہ اے ہے کہ کیا اے حدیث نہیں من تشبا بےکہ جو شخص کسی قوم کی مشاحت اختیار اندر کوئی شک نہیں کوئی شبہ نہیں جنم ہے پڑھا کہ محمد کریم لگا آدھے عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ فرما دیں سبر چار رستے جنولہ راہ را دے لین اُن رو بلا کوئی نہیں سکتا ابنو بار کاندھ نے میں کیا بیو ہی بی ایت پری جان دی گل کیے میں ہو گیا بیبی ایکوئی ایت پری میں پوچیاں میں سمجھ گیا مائی مسجد کائیے بارے کھانے میں پلا ہے مائی پھر بھی قرآن پڑھ کے آدھیے اللہ قرآن ہی جواب دیں دی اور دوستوں جی کو قرآن ہو جنت آئے کی ہے بابا جی نے آخر اور جی بے ہاتھ قرآن حدیث ہو جی دے ہاتھ قرآن آدیش ہوسمت دی, دی تیریس نو کی سمجھے تریا سسیا تیران کی جانے جی قرآن نے میں قرآن چ لکھ مائی کا نام کہڑا قرآن سے میں مس موکے بی تیرا نام کی مائی پھر بھی قرآن ہی پڑھ دیے مریم الحمد للہ جی واہ بنی بھائی سہاس میں اولاد بھی ہے میں بارا مار کیا یا لا ان من لاتا مائی آدی ہے سوال کرم جی مطلب ہی کوئی نہیں تو اب اللہ گا مارک آدھے میں اپنی سواری بٹھا دیتی میں بہ جاؤ مائی بہن لگی مینویل اب سوارے باد برو جاؤ ابد اللہ دن بار پر مو کر آج مو کر اللہ کے حکم نہ مائی ڈاچی مائی پڑھ دیے آ جا سبر دی دعا اور نہیں آ یاد کرنا کر جی ایسی شہادت نوجوان پتا بھی کرتے جاننا دے جان ڈرائیور نتی ہر بٹن اماری آ جان نکل گئی ہے وہ پھر نتیجہ نکلتا بس وائی چی بند رات سنتے سنتے بائی پاس جان میں جا پہ یہ سہوں پتا ہونا چاہی چاہیے کئی بندے بغیر حساب کو جن کے جان گئے کئی بغیر حساب کو جہنم جان گئے دعا کر اللہ ہیں شامل فرمائے عبداللہ بن مبارک چاہتے ہیں مائی نے دعا پڑھی سفر شروع ہو گیا کہ نے گیا. عربی دے شیر یاد سن میں عربی دے شیر پڑھنے شروع کر دیتے مائی آ فخر آؤ تیسرہ من مینل قرآن عبداللہ بن مبارک پڑھنے ہی چب تک قرآن پڑھ کیوں ہر کو دیکیاں ہو دور جو سیائی نے دل دیا جنگت دیا ہوراں نالے ویکتے ن کلدیاں مولانا نے کسمت مولا تری چنگی بنائی <تصفح> اللہ پاک قرآن پڑھن دی توفیق عطا کتا قرآن پڑھیا ہاں ایک گھر دیاں کنیاں نے بسم اللہ پڑھو گا سارے بسم اللہ الرحمن پڑھ ہی آنا کنا کچھ اور لگا پتا ہے کہ کن ہرف نے بسملہ کے اُنی ہرف نے اینی بسم اللہ الرحمن الرحیم دے کنے کے نے کہ جی گلاس پانی کا پینے لگا بسملہ پڑھ روٹی دی لکما تر لگیا پڑھ لگیا پڑھ لال ہی مانتے نبی کریم دے دے ایک سو نبے لیپیا نالے گلاس پانی کا نارے ایک سو نبے لیپیاں پڑھ لیا کرو اللہ توفیق دے تو میں تو کدی کدی آنا لان لگیا بھی پڑھ لیا کرو پلا جی ادھر بھی کوئی کام بن جائے پر نہیں بننا جائے. ہاں کسمائی نام نامی بندہ ہے پوائی دے بیٹے دور اور کیا ہے میں پچھیا اما جی تگتے ہیں اما جی ماں کہ میں ان کو پچھیا چالی سال پہلے مسئلہ سنیا تھی جڑی گل کریے لکھی جاتی ہے ساری ماں نے قسم پا لی اج تو بعد جی گل کی رب تو قرآن ہی کری ہوں جدو گل کر دی قرآن پڑھ کے ہی کر دیے ابد اللہ دن بارکن فرمندے میں گیا میں گل جی پریشان مائی پھر بھی پرانی پڑھ کے جب دے آئی واجاں شکرا تل الموت دل حق مینو <صحیح> <تصفيق> <تصفيق> ہوں موت دیا بےوشیاں بے آ رہی نے پانی موت کے جی نہیں مائی کہ موت دیا بے ہوشیاں مینو آ رہی نے مائی فوت ہو گی قرآن پڑ دی پڑھ دی مائی فوت ہو گی قرآن پر دی پڑھتی دی, دی, دی جی فوت ہو گئی ابد اللہ دن بارن دفن کا ملی چنتا کی دل عبد اللہ دن مبارک میں بہتر قرآن پڑھتی سا تو رب نے جنت نظارے نصیب کر دیتے ہیں اور اللہ بنگی قرآن سینے لا لو جنت ندارے بن جانے ہور ہورانے وہ پتا کہ ہو نے بابا جی حافظ محمد لکھوی رحمت اللہ نے تمام بات کی